صلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى به الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ويصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلا دو سلا مالکیا سی آ رسول اللہ والا لکھ يا دبیا دیا سلا دو سلا مالکیا سی یارس اللہ والا لکھو سا دبکیا سی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہندو دروت دعا ہے مولا تعالی نفسو شیطان انسان لے ہر شر ہر کتنے کو اپنی رحمت کی دائمی بنا نجاتتا فرماوے اج دیت ال مبارک دن محرم الحرام اور عقائد اہل سنت موضوع تھوڑا لمبا ہے ہو سکتا محرم شریف کے مہینے ہوئی موضوع چلتا رہے تو موضوع کس دے اندر بیان کیا جب تک پوری گل بندے دے دہن دے اندر بیٹھ نہ جائے تب تک گل کی سمجھ نہیں آتی ادھی گل آئے گل کا کوئی حصہ جناب پاند نہیں سمجھ آیا جی اتو سمجھ آئیے مڈ نہیں سمجھ آیا او کا نہ بندہ پورا سمجھ سکے نہ بندہ اس گل کو فائدہ حاصل کر سکتا ہے توجہ رکھیا کرو بار بار دہرانی پہ گل والے پاس رکھیا کرو کہ جی جمے موضوع ہو جاندی ہے او زین نشین کر لو اگلی گل ساری سمجھ آ جائے محرم الحرام اپنی گل کرنی ہے الحمدللہ سنیاں دی مسجد سنیا محلہ مقتدی بھی سننی سیمام اپنے اقائت دی گل کرنی ہے اور سانو اپنی مسجد اپنے گل کر آئی نے پاکستان اجازت لحاظت عوامی لحاظت شری لحاظ بھی اجازت اگر کسے کو نہیں گل چنی لگتی تو ساری مسجد نہ آئے اسا اپنی مسجد آپ ہی آباد کر لوں توجہ ہے نا ہاں اپنی گل کر لی ہے و حدیث دی گل کر لیے باہر بندہ آ کے کہہ دے جی یہ فساد پھیلا رہے ہیں یہ شر پھیلا رہے ہیں یہ کسی کے خلاف بول رہے ہیں وہ باہر کی لوڑ ہی بول رہی جو کسے ہوا پاسے منہ لے کے مرے تو لہذا اسان اپنی مساجد دے اندر اپنے عقائد نو بیان کر سکنے پاکستان بھیرم الحرام او عقیدے بیان گا کہ جڑے سنت سنت سنیاں دے د اور وہ عقی جڑے نے وہ الحمد قرآن کو بھی سابت نے ادیس کو بھی کچی گل نہیں بھائی لوگوں سنیاں سنیا سنائی سنیا گلان تو اس دا فائدہ کی گا ہوگا یہ فائدہ یہ گا کہ جہیا رسم و رواج سنیا سنائی گلان جناب دے پیچھے چلنے کی وجہ جو دین نہیں سن تے داخل ہو گئی انہوں کا کلاکام ہو جائے گا اور دوبارہ ایک بارہ اہل سنت اہل سنت دے اقائد نے وہ جی سان دوبارہ سے نشی بھی ہو جان گے یاد بھی ہو جان گے اور سانو پتا بھی لگ جائے گا سا اصل اندر ایک گل یہ جتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے قوم رل گئی ہے ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> نا لحا دیا نہ ایمان کا لحاظ نہ گمراہی کا لحاظ راہ لحاظ سارے مرد یہ ہوئی ہے کہ جس مرضی ممبر سے لگے جاؤ جس مرضی محفل چ لگے جاؤ سب گل ایک کسی پاس ونڈ نہیں جناب امتیاز نہیں گیا اہل بیت دا ذکر کر گے تو اس طریقے اگر سابر کر گے تو اس طریقے ونڈ نہیں کیتی گئی ملان نے دنیا دی ہبس اور لالچ دی وجہ نال, نال جدوں دی ونڈ کرنی ہے نا چڑ لی تباہی اور بربادی انج مچ گئی ہے کہ اس وقت جناب بس بندے دا بوتے روح مر گئی ہے ختم ہو گئی ہے ضمیر مرتا ہو گئے ونڈ چڈی جا چکی ہے کہ جناب اگر دھد پینے ہلال پینے حرام نہیں پینا یب کبے نا دھوپ پیتا ہوں برا نہ ملایا جیتی کھوتی دا دھو بھی جانے ہیں حرام بھی ویچا جی ونڈ کر دیا گیا بھائی حرام دھو نہیں پینا ہلال بھی ٹھیک ہے دوسری مثال بندے د جسم کمزور ہے گوشت دی ضرورت ہے تبھی کہتے جی گوشت کھایا کر اگلے بندے پتہ ہی نہیں ہے گوشت کھانا کہڑے جانور کا ہے ان پتا کہ جناب ہلال کیونکہ قوم کی حالت بھی پتا بھائی کام حلال ہے کرنا کی نہیں کرنا کہ پچھے چلنا کہ پچھے نہیں چلنا یہ تو نہیں پتا قوم قوم اس پاس جانے بولنے ہوں پتا سوڑا گوشت کھانا تبیب یہ بھی کہہ دینا گوشت کھایا کرا پوتا چڑ گیا رگڑ لگتا گڑ جا گیا ہوں تی رگڑ لینا ہوں تبیب کا کام بنتا ہے وہ مرے تبیبا یہ گوشت کھانا لیکن کھانا حلال جانور درام جانور ہو جا... نو جا... مریض کہ مر جا... جا... جا... جا... حرام نہیں کھانا حلال ٹھیک ہے یہ مثال دیتی ہے گل سمجھا واسطے اج کل تقریبا جس ممبر سے لگے جاؤ جس دس سے لگے جاؤ جس محفل سے لگے جاؤ سارے کا رنگ ٹھیک ہے اگر اگر ہم بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں بلگے اصی دے گئے جب تک اہل بیت کی محبت نہیں تب تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکے کی توجہ ہے نا ہاں جی حدیث قرآن تو ہے جب تک نہیں تب تک لیکن اگلی گلے بیت تعلق کیون رکھنا انہوں کے بارے عقیدے کی رکھنے نے انہوں کا ذکر کس طریقے کرنا یاد کی منانی ہے یہ اب اپنے عقیدے کے مطابق کرتے جو نا نا لائے نا لائے محرم شریف چڑھ ساری آرشا گمراہ بھی سی رے بھی سی رے کتنے رہ گئے جہے گمراہ پیچھے لگ گیا وہ بھی انہوں نے توجہ نہیں ساری جی ہر شہر ابھی کھڑی ہے نا یہ سب بے ہوئیے ونڈ نہیں گئی دسیا نہیں گیا اگر دھد کا دسیا جائے ہے توجہ نہیں فرمائی گوشت دسیا جائے حلال کھانا حرام نہیں آخرت کا نقصان بھی نہ دا جسم کا آخرت ایمان دا نقصان نہ ہو فائدہ ہو فائدہ ہو اسی وجہ تو مارے گئے توجہ لی فرمائی اک بال شرما لال محسوس بنا جدید کی محسوس یعنی <srupans2> <عجل> جو ویکیا جو محسوس جو سنیا تحقیق والے پاسے نہیں جانا قرآن عدیس والے پاسے نہیں جانا دوسرے نفرچ جناب علی اقبال کے اس شہر کا مطلب بنتا بھائی چال سمجھ آئیے جدر گئی اگلی مغرل گئی ساریا ادائی جگلی پھوج پچھلیاں محسوس پر بنا ہے پالی جدید کی محسوس پر بنا ہے پالی جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا بار جو سنیا جو گیتا جو ویکیا وہی کر گزرے یہ نہیں ویخنا گران کی کہہ حدیث کی بزرگان نے دین بھی کہندے دے الحمدللہ خدا دی قسم کرکیا او یار سچے بھی لساں ہو گئی ہے ج مگر بھی سچے ہفتے بھی ہسان لوگاں تو متاثر بھی جڑا سچا دے مگر نہیں چلتا نو اپنے پچھے چلا میدان اپنا خدا خدا ہر ہر ہر ہر یا قرآن جو کر گے یا سونے نبی فرمان چاد بابا فرید ہو چلن والا خاجا میری چیشتی ہونے سے چلن والا امام محمد رضا ہوا سونا گیتا جنابے والی خدا قسم کر نا شکر ادا کرے اپنے تے پک اس اگا بھی کا پچھلے جمے کے گل سنائی سے حضرت سہی ہونا یا آدم جلام ہوئے کرتے یار کیا ہک دے آسان حق والے نہیں میرے سونے نے فرمایا تھی جیو دے حق دے رکھے گا گا سنے گا نظریات رکھے گا وہ جیو کا بھی حقے مویا بھی حق دے کی مطلب میرے سونے نبی نے فرمایا عیتا سچا ہے یار سچا ہے چلن والے اس جہان چمیاب نے اگا بھی کامیاب نے خبر حشر مطلب قربان جاؤ کس روایت روایت کئی نے روایت سب گل اوہ پاگ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آب دیارہ مالا قیدہ اور الحمدللہ احل سنت و جماعت احل سنت اقائد جڑے لیں کہ نہ کسے بندے بڑھائے لیں نہ کسے بادشاہ بڑھائے لیں نہ کسے, کسے وزیر بڑھائے لیں نہ کسے وزیر بڑھائے لیں نہ کسے, کسے, کسے اسمبلی نے بڑھائے لیں خدا دی قسم کر گیا نہ احل سنت اقائد یاد سونے نبی <سوس> نے نبی <سوس> نبی یا <Carbonika> نبی, نبی, نبی سونے جیت نے بنا بولتے نہیں بنا ہی رکھا گے محسوس اقبال دا کوئی لحاظ نہیں کوئی امتیاز نہیں عقیدے والے پاسے کوئی جانا نہیں قسم کر کے عقیدہ مریا عقیدہ مریا ہاں میں تم دسا عقیدے دی حقیقت کی بزرگ فرما منزل بنیاد بولتے نہیں یہ عقیدہ کی عقیدہ ب منزلے بنیاد جن نی مضبوط ہوے گی بنیاد مضبوط ہوے گی عمارت چھ بنیاد مضبوط ہے عمارت قائم ہو سکتی ہے وغیرہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی نی ہوت قائم ہوتی ہے عمارت قائم ہو سوا محفوظ رہتا ہے سوا محفوظ رکھنا ہومارت قائم کرنی پی عمارت قائم تو بنیاد بزرگ فرموندے منزل اور منزل عمارت یہ قیمت انہوں نے نہیں پتا جنہ کوئی میں واقع بڑے آخر سنا دین ایک استاد سی استاد وہ ہر ویلے سی او میرے پترو بڑا کیمتی ہے قیمتی جی دن رو لیا جی بڑا کیمتی جی دیمتی پلاسے بازار ازمان دین کتنا قیمتی بچہ گیا بازار موچی کے کول موچی نو موچیا کنڈ گئے تین بدلے در ایک مسلا دسانگ موچی کہ مسلا رکھ اپنے کول میں پیسے پیسے نال شیلیاں نے جناب والی بچہ پریشان ہو گیا کہا استاد آئے بڑا تو پیسے لیا مسل جی سی اللہ لیکن کی پتہ سی موچی نو کی پتہ سی مسلے دی قیمت کی مل جاوا بچہ پریشان ہو کے واپس مدرسے دے اندر آ جائے کہ استا استادرگ سی عقل مند سی استاد کہہ لگے میرا پتر پریشان نہ ہوا فل لے جا سبزی منڈی د استاد نے ہی دے گا لگا جا میرا پتر سبزی منڈی جا سبزی سبزی والے ہی سنیو اے عقیدہ بڑا بولتے نہیں بول بولو بولو پر کی ہے ہی نہیں نہیں ایک مسئلے استاد استاد میرے پریشان ریڑی سے رکیا کہ یار ہیرے کی قیمت دس دے سبزی فروش کہ سبھی فروش کہا مجھے لے لے میری ریڑی تر چیب لے جا بدلے دو تھرو لیا چلو ایندرال میرے بال بیٹھے بال پھر پریشان واپس استاد جی سبزی والے بھی تو تر نم کیمت لائی ہے ہی استاد صاحب فرو لے. لے پترا ہوں سرگر ٹر جاؤ جرگر بیٹھے ہوتے نے جیتے ہیرے فروش بیٹھے ہوتے نے ہیرا کی ہیرے ہیواہ رات دکھتے ہیں اتے ٹر جاؤ ہیرمت دس دچا گیا یار جا میری ساری دکان لے قیمت پھر بھی نہیں عجیب توجہ ہے چاہ کہ سبزی فروش کر گیا ہے تو وہ بھی بندہ ہاں جی ہاں جی ہم بھی کہتے ہیں ہے تو سب مسلمان ہے تو سب مسلمان ہے لیکن کبھی یہ بھی دیکھ لیا گھر کے یہ مسلمان واقعہ یہ قید والا ہے یا نام کا مسلمان ہے دیکھنے کو تو وہ بھی انسان تھا دیکھنے کو تو سرگر بھی انسان تھا منڈی بڑا ہوئے تو فرمائی ان دو تر گئی لیا میری ساری دکان بھی لے قیمت پوری واپس گیا جا کے سارا ماجرا سنا فرما پتر استاد فرما رہے پترا جے دین ازما دین کی قیمت پوچھنی ہے جا حسین حسین سارا لایا استادوخائی جناب سنائی جیڑی ہے کیدے کی قیمت نہیں رہ قیمت پوچھنی ہے نا بخاری جشال ہوا کسی کچھ عرصے بعد آپ سا ملے تو دوست پوچھ لناؤ رب سونے نے سرڈے ایون ہے بول دے نہیں استاد کسے سنگی دوست نا چلے خواب دیکھن والا پوچھ رہا سناؤ ادور مولا سونے تھے کی ورت کی وتیا ہے مولا نے کرتاؤ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرما مولا سونے نے باقی جب ہر چی ایک مولا نے میں اپنی پوری زندگی بول ایک سی مولا نے میلوی سدا نہیں سدا ہے کیوں مولا نے فرمایا ساڈا ہو گیا نال پیار توجہ لین مہربانی جی بدل فرما دیتا لیکن اس گل کے اتنے مولا نے مواف کا فرمایا سدا دیتی ہے مولا نے کہ تو ساڈا ہو کے غیرال پیار دی بلا عقید دی قیمت کی پوچھنی ہے بن مبارک تو پوچھ اے موچی منڈی چ مو نہیں پتا لگے, لگے گے گا میرے سمیت یہ موچی منڈی کے بندے ہوئے نا عقیدے کی قیمت توجہ دیں گے فرمائی ہاں عقیدے کی قیمت پوچھنی ہے بن مبارک تو پوچھ جیڑے فرما رہے پیار کی راہ رب نے پکڑے اے سارا کام ہے رلائی دے گتھم گتھم گا جناب ہر شہر لی ملی کری جی میں کسی نے کرنا اپنے وہ کسی پیچھے نے چلے جاپا ہو جاپ دے مگر ہو سچیا راہ ہوسے مگر کیوں چلے تو فرمائی اے پھر کہہ دینا عقیدہ کی قیمت کا اندازہ موچی مڈی میں نہیں ہوگا عقیدہ کی قیمت کا اندازہ اسلاف کے درباروں سے ہوتا ہے اے پیر یہ پیرداد بخش ورگیا کے دربار تو پتہ لگتا ہے عقیدہ کتنا قیمتی ہے تو اجو یہ فرمائی گل سنا رہا مکان کا کاریگر ہوگا انہوں پتا ہوتا ہے بنیاد کمتی شاید کسی مستری کو پوچھو نہ یار مکان دین کی حیثیت جیجا نہیں تو بندہ ڈول جاجو نہیں یہ فرمائی ڈولن ڈول نہیں سکے مر جائے گا پر اپنی رات نہیں ہٹ سکتا پر توجہ نہیں فرمائی گل بڑی بڑی بڑی استاد نے شکر پتر دین ہے قیمتی ہے پر موچی منڈی چوے کی قیمت عقیدہ بمن بنیاد عبادات بمن عمارت نے سو محفوظ رکھنا خوش ضروری ہو عمارت بنا ہے جی عمارت نہ محفوظ نہیں محفوظ کرتے عبادت نہیں بنیاد نہیں عمارت نہیں تو سودا محفوظ نہیں تا کر کے خدا دکر جانا فرما سختر چلن گے کوئی خوش نصیب سخت گویا اس وقت مومن ہے مومن وہ اس مثال ہے کہ جی سخت دے طوفان ہتھتے بلدا چراغ اندر ایمان بچا اس عقیدہ پہلی چیز عقیدے تو بعد کیوں ایمان عقیدے بن رہا ہے ایمانگی عبادت قبولیت قبولیت عبادت ہو رب سونے دی پیر بھی پوری ہو سانو سانو کی پتا یہ بھی انسان ہے یہودی نے سانو سکھایا ہے بھائی ایمان نہیں انسان کی قدر ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کی قدر بات بہت جڑے خالی نے مولا سونے پوتیا نال مثالہ نہیں کی سارا مولا نے کتے جانوروں کے بلکہ جانوروں کو ہی بند پڑ کیا وہ انسان یہ فلسفہ یورپ سے آیا ہے انسان کی قدر ہے یہ یورپ کا فلسفہ ہے رحمان کا جو فرمان ہے نا انسان کی نہیں ایمان کی قدر ہے سارے فلسفے ہی تبدیل ہو گئے عقیدے تب خیال ہو گیا توجہ نہیں یہ فرمان یہ بھی ایمان ہے یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان دیکھنے میں تو سب انسان ہے لیکن ایمان کی قدر یہ تو اللہ رسول کی بارگاہ سے اس کی قیمت کا پا اندازہ لگتا ہے تام فرما نے فرمایا کچھ بھی مڑکا مڑکا رنگ دہاگا کچ को بڑھا دو لال بھی بڑھو ایک رنگ دہاگ رو لے جا یہ فرد لکھاں ہے نا بے لو ہاں دیکھنے میں تو دونوں انسان ہیں لیکن ایک مومن ہے ایک کافر ہے ایک, ایک, ایک, مومن ایک, ایک, ایک مومن ہے, ہے، ایک بد مدب ہے ایک مومن ہے گمراہ ہے دیکھنے میں تو انسان ہے ہم یہ یورپ کے فلسفے پہ عمل نہیں کریں گے ہم یورپ والوں کی امامت کو قبول نہیں کر سکیں ارے جن کا امام محمد مستفیٰ ہو ان کو کیا ہری حریمِ مغرب ہدار بنے ہمارے ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو کس سے ناش نہ رہے توجہ نہیں یہ فرمائی انسان کی قدر نہیں ایمان کی قدر ہے بلکہ انسان کی قدر بھی اس وقت ہے جب انسان میں ایمان موجود ہو وغیرنا بل عبال... مولا فروگ جانور اے لوگ بلکہ جانور تو بھی کہ گزرے یورپی فلسفے کے مطابق انسان کی قدر ہے رحمان کی بارگاہ میں ایمان کی قدر ہے تو فرمائی اساں پہلے ایمان نہیں دیکھیں پہلے عقیدے نہیں ویکیں انسانیت کو بعد میں دیکھیں گے وہ انسان انسان ہی نہیں ہے کہ جو ایمان کا حامل نہیں ہے جو عقیدے کا حامل نہیں ہے وہ انسان انسان نہیں ہے بل ہوں بدل بل کے جانور اسے بھی بدتا رہا ہے قرآن کا ہے جب تک عبادت کی قدر پیا دسنا واقعی بادشان کر گاسان ہاں ہاں یہ لفظ صرف تمہارے لیے نہیں ہے یہ پورے جان کے لیے پوری دنیا کے لیے جتھے نظر مار ڈورو یار نظر موچیاں دی منڈی منڈی جگیرا ویچنا ہوتی قیمت پہلے دسنی ہے تو جب تک نہیں نہیں آ سکتا خدا قسم کر محسوس پر بنا ہے تعلیم جدید محسوس بنای ور شیشا پاش پاش ہوئے اس دوری یقینی گل سنا بڑی اور جو ہے محبت اپنی جانے لیکن مناو گے کرنا اپنے کسی <سطفح> د پیچھے چلیے مڑتے اپنی رسی گئی فرمائی ساڈے میرے باغ نبی سرکار ورہدا ده.. سن میرے سونے نے گل بڑی کابل ہے میرے سونے نے بھی نے فرمایا مہا تھا یہ کم میں یہ کیوں کر رہے ہو کہڑی وجہ نال کرتے ہو یہ دسویں روزانہ تم کیوں رکھتے ہو جاتیار موسا موسا پاپ کی وجہ کہ مولا سونے لے حضرت موسا پاک موسا پاک نو اسی دل کتاب دشا موسا باق کی وجہ میرے سونے فرمایا ہکدار سونے نبی نے فرمایا ایک سال سے میرے پاک نبی سرکار نے دسویں روزہ رکھا دوسرا سال آیا میرے پاک نبی نے فرمایا نامی کا بھی رکھا گے حضور کسی خیر مرضی وجہ سونے نبی نے فرمایا تاکہ ساری یہودی مشابہت ہو دسویں رکھتے دسویں بھی نہیں سگل کر لو خوش بوسی و سگل کراج نہ لائیے توڑ پڑ کے لے جائے باو موتیاں چوبی ہوں کوڑے خو کدی ملا باب کوڑے خو کدی ملا بابو بڑا گڈ بائی محفل گلانے سناو گے جی نے فرمایا جی میرے پیر کوئی جہاں پیچھے سردار پیر سیال جیسے ان فکر کی لڑ ہے وہ پیچھا سردار ویختے جان گیا اپنے راہ ٹوٹتے باقی گل اگلے نماز ادا فرمائی نماز ادا فرما گے باہر نکلے میرے سونے نبی نے فرمایا انج تو بعد پیرا نام فاروق فاروق کا مان بنڈ والا فرق کر سر سے آمنا تو فرمائی پر جڑے سچے تو سچے ہو ڈرتے بھی رابےداری بھی کرتے